کہا تو چلتا بن کے دنہ کی زندگ میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا اور بے شک تیرے لیے ایک ودا کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا اور اپنی اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر اسم مارے پوجا کے لیے بیٹھا رہا قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزا ریزا کر کے دریا میں بہائیں گے